السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسلامی کا مرکز رحمانیہ کراچی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 فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشغل أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يتع الله ورسوله فقد رشد وحتدا ومن يعس الله ورسوله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 فلیحدر اللہ ان تسیب فتن او یوسی بہم اذابن علیم قابل قدر علماء کرام اور اس شہر شہداد پور کے معززین اور عمائے تمام سامعین حضرات بھائی اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب ناظر اعلی صاحب کے مدلل اور انتہائی علمی خطاب کے بعد مزید کسی اضافے کی ضرورت نہیں سمجھتا منہج تقریباً بیان ہو چکا اور توحید و سنت کی بڑی پیاری باتیں ہم سب نے سن لیں انہیں جذبات کو لے کر گھر لوٹیے توحید و سنت کے ان پاکیزہ اور معطر جذبات کو لے کر اپنے گھروں کو لوٹیے اور یہی پیغام اپنے ملنے والوں کو اور اہل خانہ کو دیجیے لیکن چونکہ مجھے بھی یہ حکم ملا ہے کچھ نصیحت کر دوں تو یہ ایک ایسا حکم ہے جس کو قبول کرنا پڑتا ہے کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حق المسلم المسلم ستو خصال سال مسلمان کی مسلمان پر چھ حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ بھائی زستن صاحب کا کہ جب آپ کا بھائی آپ سے نصیحت طلب کرے تو ضرور نصیحت کر دیا کرو یہ چونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا حکم ہے نصیحت کے لیے ایک حدیث اس وقت اللہ تعالی نے ذہن میں ڈالی ہے جس کے راوی اس امت کے محسن ابو غریرا رضی اللہ تعالی نے اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے امت کے محسن اس لیے کہا کہ اس عظیم صحابی نے بڑی محنت اور جدوجہد کے بعد ایک بڑا عظیم ذخیرہ حدیث نبی علیہ السلام سے حاصل کیا تھا فاقہ برداشت کر کر کے راتوں کو جاگ جاگ کے اور ہم تک پانچ ہزار پانچ سو سے زائد حدیثیں ان کی روایت سے پہنچی اس لیے امت کے محسن نے خیبر کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا یمن سے آئے تھے بنو دوسم کا قبیلہ اور اسلام قبول کر کے نبی نبیلاسلام کی صحبت میں بیٹھ کے اپنے وطن اپنے علاقے اور اپنے گھر کی طرف جھانک کر نہیں دیکھا اور یہ سارا وقت نبی علیہ السلام کے حیات مبارکہ میں آپ کے ساتھ ہی گزار دیے سفر میں حضرت میں اور کبھی رسول اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تو آپ کی چوکٹ سے سر ٹیک کر بیٹھ جاتے کہ مبادہ نبی علیہ السلام گھر میں کوئی بات رشاد فرمائیں اور وہ بھی حاصل کر لو کیونکہ نبی کی پوری زندگی دین ہے اور اس کی زندگی کا کوئی حصہ اس کی ذات کے ساتھ پرائیویٹ نہیں ہوتا وہ گھر میں جو بات بیان کریں گے وہ بھی دین ہوگی اپنے لحاظ میں اپنی زوجہ کے ساتھ جو حدیث یا بات شات فرمائیں گے وہ بھی دین ہوگی اس لیے آپ کی چوکٹ سے سر ٹیکے بیٹھے رہتے اور اس طرح بھی بہت سی احادیث انہوں نے حاصل کی اور ہم تک پہنچائیں یہ بھی ایک حدیث انہیں شواہر باروں میں سے ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان اللہ طیب لا الا طیبن اللہ تعالیٰ طیب ہے اور صرف طیب ہی قبول فرماتا ہے حدیث کے پہلے دو جملے ہیں اللہ تعالی طیب ہے اور صرف طیب ہی قبول فرماتا ہے یہ حدیث اس لحاظ سے بہت ہی قابل غور ہے کہ ہم جو کچھ نیکیا انجام دے رہے ہیں اس لیے دے رہے ہیں کہ اللہ تعالی قبول فرما تو قبول کرنے کا معیار کیا ہے اس کا وہ کیا قبول فرماتا ہے اور کیا قبول نہیں فرماتا یہ جان لینا بہت ضروری کوئی شخص کسی خوش فہمی میں نہ رہے کہ میں پتہ نہیں کیا ہوں اور میرا کوئی عمل رد نہیں ہوگا نہیں اس حدیث کو سننا اور جاننا بہت ضروری ہے پہلا جملہ ان انیب ان کہ بے شک اللہ طیب ہے طیب کی ضد خبیس ہے اللہ پاک طیب ہے اس کی ذات طیب ہے اس کے نام طیب ہیں اس کی ساری صفات طیب ہیں اس کے سارے افعال طیب ہیں اس کے سارے احکام طیب ہیں وہ ذات طیب ہی طیب ہے طیب کا اثر مانا پاک ہونا کس چیز سے پاک ہونا ہر عائد سے ہر نقص اور ہر کمی کوتاہی سے جو چیز بھی کسی اعتبار سے عیب ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے یہ طیب ہونے کا معنی سب سے بڑا عیب جو اللہ کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے وہ شریک مقرر کرنا کہ فلاں اللہ کا شریک ہے فلاں نبی فلاں گلی فلاں فرشتہ فلاں جن فلاں انسان فلاں مردہ یا زندہ فلاں ڈھیری قبر فلاں مزار یا قبہ فلاں درخت اللہ تعالیٰ کا شریک ہے یہ سب سے بڑا عیب ہے اللہ تعالیٰ کی جناب نے جو شخص اللہ تعالیٰ کا شریک مقرر کرتا ہے وہ اس حدیث کا بنکر ہے حدیث کیا ہے ان اللہ طیب یہ اللہ تعالیٰ ہر ایپ سے پاک شریک کب بنایا جاتا ہے جب کوئی کمی ہو جہاں بہت سے تاجر موجود ہوں گے اپنے سروائل کی کمی کی بنا پر آپ کو پارٹنر تلاش کرتے ہیں کوئی کاروباری شراکت داری قائم کرتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسہ کم ہوتا کاروباری حجم بڑا ہوتا ہے اور سرمایہ کی کمی ہوتی تو اپنے کسی بھائی سے کسی دوست سے کہ چلو تم بھی پیسہ شامل کر لو اور ہم آپس میں پارٹنرشپ کر لیتے آخر کو کمی ہے نا تبھی آپ کسی کو شدید کرتے ہیں بعد تک پیسہ پورا ہوتا ہے لیکن کاروبار وسیع ہوتا ہے کہ میرا کام یہاں بھی ہے باہر سعودی عرب میں بھی ہے چلو میں یہاں بیٹھتا ہوں تم سعودی عرب بیٹھو ہم یہ شراکت کر لیتے ہیں پارٹنرشپ کر لیتے ہیں اور یوں مل جل کر کام کرتے ہیں یہ بھی کمی کی دلیل کہ آپ اکیلے اس کام کو سنبھال نہیں سکتے تب شریک مقرر کرتے ہیں شریک جہرات اللہ تعالیٰ کی ذات میں کون سی کمی اس کی قوت اور قدرت میں کون سی کمی اس کے علم میں سما بسل میں کون سی کمی تو یہ شریک مقرر کرنا اللہ تعالیٰ کی جناب میں سب سے بڑا عیب منسوخ کرنا ہے تو پھر اصل بات کیا علم بنو یقیدہ بناؤ اللہ تعالیٰ طیب ہے ہر عیب سے پاک نقش پاک ہے ہر چیز میں اپنے ناموں میں ذات میں صفات میں افائر میں اپنے احکام میں شریعتوں میں ہر چیز میں طیب ہے اور اس کی کسی شے میں کوئی نقص نہیں کوئی کمی نہیں یہ توحید کی ایک مستقل قسم توحید کی دو قسمیں اور سارا عقیدہ توحید ان دو قسموں میں سمٹا ہوا ہے ایک ہے سلوی توحید اور ایک ہے اثباتی توحید سلوی توحید میں اللہ تعالیٰ سے ان صفات کو سلب کرنا ان صفات کی نفی کرنا ہوتا ہے جو صفات اللہ کے شایان شان نہیں اور اثباتی توحید میں اللہ تعالیٰ کی جناب کی طرف وہ صفات اور وہ نام منسوخ کرنا ہوتے ہیں جو اللہ کے شیان شان ہے اللہ کا سمیع ہونا بصیر ہونا رحمان ہونا رحیم ہونا یہ اس بات کی دوڑی ہے کہ سارے وہ صفات کمال ہیں جن کا اللہ شیان شان ہے اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا سودا نہیں اسے اوم نہیں آتی اس کا شریک نہیں ہے یہ سر بھی سروی توڑی دو. ان تمام چیزوں کی نفی کرنا اللہ کی ذات سے فرض اور جو شخص یہ سلوی اور اسباتی ان دونوں مفاہین کو پہچان لے اس نے عقیدہ توحید کو سمجھ لی دو کلمات ہیں دو ذکر کے کلمات ایک سبحان اللہ اور ایک الحمدللہ للہ یہ دونوں کلمات ان دونوں توحیدوں کی ترجمانی کرتے سبحان اللہ کا مانا کیا ہے اللہ پاک ہے اللہ طیب اللہ طیب ہوں ہر آئن سے پاک ہے ہر نقص سے پاک ہے اور سبحان اللہ اس کا معنی بھی اللہ پاک ہے یہ کلمہ سلبی صفات کا یہ سلبی توحید کا ترجمہ جو شخص اس معنی کو ذہن میں رکھے اور سبحان اللہ،, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتا رہے اور پوری زندگی اس منہج پر قائم رہے تو اللہ کے گانے کے عمر کے حدیث ہے سبحان اللہ نصف اس کا یہ ایک ہی فکر سبحان اللہ کر پوری زندگی اس عقیدے اور منحج پر قائم رہ کر اس کا یہ ایک ہی فکر کل قیامت کے دن اللہ تعالی کے آدھے میزان کو بھر دے گے آدھے میزان کل قیامت کے دن میزان نصب ہوگا کے دوڑ ہوں گے اور ایک میں بنا ڈالسنات ہوں گے تو اللہ حسنات دخل اللہ ذرا غور کیجئے نیتوں گناہوں کو تولا جائے گا جس کی نیکیاں گناہوں سے ایک رائی کے دانے کے برابر بڑھ گئی وہ جنت میں جائے گا جس کے گناہ نیکیوں سے ایک رائی کے دانے کے برابر بڑھ گئے وہ جن میں جائے گا اتنے باریک فیصلے تو اس انسان کی خوش قسمتی کا اندازہ کیجیے جس کی ایک ہی نیکی اللہ تعالی کے آدھے بھی زام کو کرتی حدیث کے مطابق ساتواں آسمان اور ساتوں زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں سما سکتی اتنا وسیع ترازو اور پلڑا آسمان اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں سما سکتی تو آدھا پلڑا آدھا میزان ایک ہی نیکی بھر سبحان اللہ کیونکہ یہ مارے گند آ رہا جو شخص اس نق کو پہچان کیا جو ہم نے ارض کیا اس معنی اور خوبو کو ذہن میں رکھ کر سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتا تھا جی ایک نیکی اللہ تعالیٰ کے آدھے میزان کو ہے لیکن ایک شخص سبحان اللہ تو پڑھ رہا میں ہزار بار پڑھ مگر وہ اللہ تعالیٰ کا شریک نے مقرر کر اس کو اس پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں بےکار مرد اپنا وقت اور زندگی برباد کر رہا ہے کیونکہ ذکر ہونا جو ہے ضروری ہے کہ وہ دل کے عقیدے کی متابت کے ساتھ دل میں کچھ اور ہو عمل کچھ اور ہو زبان میں کچھ اور ہو یہ ذکر قابل قبول نہیں کوئی فائدہ نہیں اور ہمیں کے بل اس بات ہی تو آئی اللہ تعالیٰ کے جو بھی نام جو بھی صفات جو بھی افان وہ سب اللہ کے شیان شان ہیں ان کو اللہ کی طرف منسوخ کرنا یہ اس بات ہے، ثابت کرنا اللہ رحمان اللہ رحیم اور ایسا رہمان کہ رحمان ہونے میں کامل کوئی نقص نہیں ایسا رحیم رحیم ہونے میں کامل کوئی نقص نہیں ایسا سننے والا کہ سننے میں کامل کوئی نفس نہیں ایسا بصیر دیکھنے والا کہ بصیر ہونے میں کامل کوئی نفس نہیں ایسا عدیم علم قدرت والا کہ جس کے علم میں جس کی قدرت میں کوئی نقص نہیں ہے یہ اس بات ہی تو اللہ تعالیٰ کے سارے ناموں اور ساری صفات کے بارے میں اس کا یہ عقیدہ ہو یہ عقیدہ ہوگا اس کا فائدہ کیا ہوں گے کہ اللہ تو ہی ہر قسم کی حمد کا مسئلہ کہ کسی کو شریک بناو گے تو حمد تقسیم ہوگی آدھی حمد ایک پارٹنر کی آدھی ہم دوسرے پارٹنر کی لیکن جب اللہ وحدہ لا شریفہ کا فائدہ ہو لاشریفا کا اپنے سارے ناموں میں سارے کاموں میں ساری صفات میں تو پھر وہ اکیلا ہی ساری حمد اور ساری تعریف کا مالک اور مستحق اس معنی کو ذہن میں رکھ کر آپ کیا کہیں گے الحمدللہ کیا معنی تمام تعریف اللہ کی رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم فرمان ہے یہ ایک ہی جملہ اس معنی کے استحظار کے ساتھ سچے عقیدے کے ساتھ اس فهم اور فکر کے ساتھ جو بندہ پوری زندگی کہتا رہے گا تو یہ دوسری لے حمر تم لہو یہ دوسری لےکی پہلی لےکی کے ساتھ مل کر اللہ کے پورے میزان کو بھر دے گی سبحان اللہ نصف میزان برہم لے تم لہو سبحان اللہ آدھے میزال کو بھرے گا برحمد بلّہ پورے میزان کو بھر دے گا بھر دے گی یہ توحید کامل ہے اور یاد رکھو اخر بھی کامیابی توحید کی صحت پر قائم اور یہ توحید ہے کام سبحان اللہ الحمدللہ للہ بظاہر دو جملے لیکن دو جملوں میں پوری توحید سمپلی ہوئی ان اللہ تو یہ اللہ تعالیٰ تو ہر عیب اور نقص سے پاک عقیدہ بناؤ باقی اللہ کی سوا جو بھی ہے اس میں کہیں نہ کہیں نقص موجود کمی موجود کمی پودا ہی شفا صرف اللہ صرف اللہ انبیاء کرام اللہ تعالی کے بندے ابھی ہم شان بندے لیکن کیا ان کو نیند نہیں آتی فل موت نیند بھی موت کی موت کا بھائی یہ نیند آنا یہ کمی انسان جب سو جاتا ہے دنیا میں ہر مخلوق پر موت نہیں آئے موت نہیں نہیں نہیں گی آتی یہ کمی نہیں دائمی حیات اللہ تعالیٰ کی وہ ایسا اول ہے جس سے قبل کوئی نہیں تھا اور ایسا آخر ہے جس کے بعد کوئی نہیں ہوگا ایک وقت آئے گا پوری کائنات فنا کا شکار ہو جائے گی انسان بھی جن بھی ح فرشتے بھی اسراہیل بھی چمرائیل صرف ایک اللہ الملے الجبار جذبہ کا ہار باقی بچے گا وہ ہر نقص سے پاک ہے ان اللہ طیب اللہ تیب ہے باقی پوری مخلوق میں کہیں نہ کہیں نقص ہو جاؤ اس عقیدے کا فہم لو اس حدیث دوسرا جملہ جس پر غور و فکر کی داغ دیتا ہوں بلائی ابل اللہ طیب کہ اللہ تعالی تم سے صرف تیب قبول کرے گا کیونکہ وہ خود طیب ہے خود طیب ہو اور تمہارا خدیث عمل قبول کر لے نہیں صرف تیب ہی قبول کرے گا اس جملے کو پڑھ کر ہر طرح کی غلط فہمی دور کر اور یہ بات اپنے آپ کو گابر کرا لو کہ ہمارا صرف وہ قول وہ عمل وہ عقیدہ اللہ قبول کرے گا جو طیب ہوگا اگر طیب نہیں ہے تو عند اللہ قابل معمول نہیں اور کون سا قول کون سا عمل اور کون سا عقیدہ طیب ہے جو اللہ نے آسمان سے اتارا کیونکہ اسی کے سارے افعال ہیں اسی کی شریعت طیب ہے اسی کے حکام طیب ہیں ان کو قبول کرو گے انجام دو گے تو یہ طیب اللہ کی طرف لوٹے گا اور اللہ قبول کر گا جو شریعت ہے جو عقید ہے جو عمل زمین پر بنتے ہیں چونکہ اللہ نے نہیں بنائے وہ طیب نہیں ہے اپناؤ گے اوپر بھیجو گے نہیں پہنچیں گے اور اللہ قبول نہیں کرے گا لا بل الا طیبا اللہ صرف اور صرف طیب قبول کرے گا تو اس جملے کا تقاضا کیا ہے ہم طیب ہو جائیں اس جملے کا تقاضا کیا, کیا ہے ہمارا عقیدہ طیب ہو اس جملے کا تقاضا کیا ہے ہماری زبان کا ہر قول ہر ذکر طیب ہو ہمارے بدن گار فرینڈ طیب ہو اور یہ بھی تقاضا ہے کہ ہماری روزی بھی طیب اور پاکیزہ ہو نہ کہ خدیس اور حرام لا اللہ طیب اللہ تعالی صرف طیب ہی قبول کرتے قول و حمل میں اور عقیدے میں طیب کیا چیز ہے اس میں دو شرطیں ایک یہ عمل کرتے ہوئے آپ اللہ کے لیے مخلص ہو ریا کو پتہ ہو کہ میں مسلمان کیوں ہوں میں مومن کیوں ہوں اکثر کو یہ بات معلوم نہیں اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا اس لیے مسلمان چونکہ میرے باپ ماں باپ مسلمان اس لیے مسلمان یہ جواب باتیں صحیح جواب کیا ہے چونکہ اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے مسلمان ہونا اللہ کا امر ہے اس لیے مسلمان اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص مخلص ہونا نیت کا درست ہونا اور فہم اور سوچ پہ درست ہونا یہ پہلی شرط اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق اللہ کے لیے اخلاص ہو نمبر ایک اللہ کی شریعت کے مطابق ہو نمبر دو یہ دو اثاثے ہیں دو بنیادیں ہیں طیب ہونے کی کوئی بھی قول کوئی بھی عمل کوئی بھی عقیدت اس وقت طیب نہیں ہوگا جب تک ان دو بنیادوں پر قائم نہ ہوگا برای اللہ تو یہ آج کچھ لوگوں کا اور کچھ جماعتوں کا کہنا ہے کہ جی عمل جیسا مرضی کر لو بس طلب نیک ہونی چاہیے طلب اچھی ہونی چاہیے یہ بات جہانت ہے تلب نیک ہونا شرط ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ عمل صرف اور صرف اللہ کے پیارے پہ عمر کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق طلب اگر لاکھ لیک ہو لیکن محمد خلاف سنت ہے اللہ قبول نہیں کرے گا کیوں لائک صرف طیب قبول طیب کے علاوہ کچھ قبول کرتے اس طرح کا عمل سنت کے مطابق ہے مگر اخلاص نہیں ریاکاری ہے دکھاوا ہے تشہیر کی طلب ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول نہیں کرے گا لا اللہ, اللہ طیبہ اللہ صرف طیب قبول کرتا ہے اور طیب صرف, فوق حمل صرف فوق ہے دو شرطوں پر کھڑا ہو ایک اللہ کی رضا ہو اخلاص کے لیے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حدیث کے سیاق و سباق سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں خاص طور پہ رزق کے طیب ہونے کی تعلیم دی ہے جو روزی آپ کماتے ہیں کھاتے ہیں بچوں کو کھلاتے ہیں اس کے طیب اور کا کیوا ہونے کی آپ نے تعلیم اور ترغیب دی دیب کہ اللہ صرف طیب قبول کرتا ہے کیونکہ آگے جو مثال آ رہی اس مثال سے یہی بات مفہوم ہو رہی طیب و اور طیب روزی میں سے مال خرچ کیا جائے اللہ کی رح جیسا کہ ایک اور حدیث میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمائن کہ من تو سب کاسبل طیبر ہوتا یا گون مثل جبال کہ جو شخص حلال اور طیب مال میں سے صدقہ دے عید تم رہا ایک کھجور کے برابر تو صدقہ صرف ایک کھجور کے برابر طیب اللہ صرف طیب ہی قبول کرتا ہے حلال ہی قبول کرتا ہے حرام قبول نہیں کرتا حرام خبیص الٹا اللہ میں راد ہوگا کہ میرے لیے حرام مال بھیجتے ہو مجھے حرام اور خبیص مال دیتے ہو یہ اللہ کی ناراضگی کا باعث سودی کاروبار ہے مسجدیں بنوا رہے حرام کی دولت ہے یتیم جی خانے اور مدارس بنا رہے ہیں سمجھتا میں نیکی کر رہا ہوں اللہ کے پھٹکار پڑ رہی ہے اللہ کو دینے کے لیے اللہ کو پیش کرنے کے لیے یہ خبیس اور حرامہ اللہ قبول نہیں کرے گا تمہارے منہ پر مار دیا جائے گا وہ صرف طیب قبول کرتے اور جو چیز طیب ہو طیب مال میں سے صدقہ ہو تو اللہ کے یہاں اس کا کیا اہتمام ہے فرما کے کھجور کے برابر صدقہ دیا قسم طیب سے قسم حلال سے آئی امی نہیں اللہ اس سدقے کو اس کھجور کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لے گا کیا محبت کا ہے اور کیا تیم کی برکت اپنے دائیں ہاتھ میں لے لے یورپ بھی ہے کما یورپ بھی اور اللہ اس کو پالے گا جیسے تم اپنے جانور کے بچے کو پالتے ہو گھوڑے کے بچے کو بکری کے بچے کو یا گائے کے بچے کو پالتے ہو وہ بچہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے یہ تو تمہارا پالنا اللہ کا پالنا بڑا عدیم ہے وہ کھجور بڑھنا شروع ہو جائے چلے بکری یا گائے کے بچے کی کہایت ہے پانچ سال دس سال کی کتنا وہ جی لے گا لیکن یہ کھجور قیامت تک پلتی رہے گی قیامت تک بڑھتی رہے گی اور وہ بھی خالق کائنات کے, کے ہاتھ میں جب قیامت آمد قائم ہوگی جہاں بندے ایک ایک نیکی کے محتاج ہوں جہاں آدال کے وزن میں ایک رائی کے دانے کے برابر کے فرق تو بھی سامنے لایا جائے گا وہاں بندہ حیران ہو کر دیکھے گا کہ اس کے نیکیوں کے پڑھنے میں وہ کھجور اور پہاڑ کے برابر پڑی ہوئی کیا اس تین کی سلاحت سبحان اللہ آدھا میزان الحمدللہ پورا میزان اور ایک کھجور کس طیب سے یہ بندہ طیب ہے عقیدے کا طیب عمل کا طیب اس کی ایک کھجور جو ہے اس کے نام امال میں اس کے نظام خسرات میں اور پہاڑ بنی ہوئی کتنا وزن جو انسان طیب ہوگا عقیدے اور عمل میں اللہ کے ہاں اس کی یہ پذیرائی کہ اس کی چھوٹی تھے چھوٹی نیکی ایک وزنی پہاڑ بن چکی ہوگی اور جو لوگ کسب طیب حاصل کرتے ہیں اور صدقات کے ڈھیر لگا دیتے ہیں ان کا سلا کیا ہوگا ان کی جزا کیا ہوگی بس شرط یہ ہے کہ وہ عقیدے اور عمل اور منج کے طیب ہوں ان کی سیاست طیب ہو ان کا عمل طیب ہو ان کی معیشت طیب ہو ان کا عقیدہ طیب ہو اور ان تمام امور میں طیب کا معنی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے مطابق ورنہ کوئی چیز اگر طیب کے پیمانے سے ہٹ جائے اللہ کے پیارے پیغمبر کی تعلیم کے معیار سے ہٹ جائے تو وہ طیب نہیں رہے گی صحیح مسلم کی حدیث ہے زید بن الرتم رضی اللہ عنہ نے ایک سودا کر لیا جس سودے کو فقہی اصطلاح میں بے عینا کہتے ہیں طلبا جانتے ہیں بے عینا یہ ایک سودی کاروبار سودا ہو گیا ان سے ام المنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ متحرہ رضی اللہ عنہ انہوں نے بلا لیا کہ زید میری بات سن پہنچ گئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم نے نمازیں پڑی جی حج کیا جی ہاں کیے جی ہاں جہاد کیے جی ہاں جی. جی. جی. جی. جی. جی. فرمائش ایک سودے نے سب کچھ بیکار کر دیا ساری نیکیا برباد ہو گئیں اس ایک سودے کی وجہ سے الا طیبا اللہ صرف طیب قبول کرتا ہے یہ طیب کی احساس کہ سودا بھی اللہ کے پیارے پیغمبر کے طریقے آپ کی تعلیم اور آپ کی سنت کے مطابق دیکھیں دیکھیے بن بنسال رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں. اب دیکھیں طیب کا کیا تعلق ان سے بنتا ہے اسلام قبول کرتے ہی اس طیب کا میں نہ کیا سمجھاؤ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چل لمحے قبل جو مسلمان نہیں تھا میرے نزدیک سب سے نفرت کے قابل دین دین اسلام تھی اب ایسا انقلاب آ کہ سب سے محبوب دین دین اسلام بن چکے چند لمحات قبل جب میں کافر تھا میرے نزدیک سب سے زیادہ نفرت کے قابل شخصیت آپ کی شخصیت اسلام قبول کر لیا ایک ایسا پلٹا اس دین نے کھایا ایک ایسا انقلاب آ انقلاب دفاع ہو گیا کہ سب سے محبوب چہرہ آپ کا ہو گیا سب سے محبوب شخصیت آپ کی ہوگی ابھی چند لمحات قبل میرے نزدیک سب سے زیادہ نفرت کے قابل شہر مدینہ تھا کہ اسلام قبول کرتے ہی ایک عجیب انقلاب محسوس کر رہا ہوں کہ سب سے زیادہ محبوب شہر شہر مدینہ بن چکا یہ اعتقادی امور ہیں اسلام قبول کر کے آپ کی محبت اور نفرت کا معیار کیا ہے اور محبت اور نفرت کی تقسیم کیا ہے یہ احتیاطی عمر اور دیکھیں طیب کس طرح زندگی میں داخل ہو اگلی بات سنو کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عیسائی تھا اور میرے مذہب میں عمرہ موجود ہے عمرہ کرنے جا رہا تھا اب چونکہ میں نے اسلام قبول کر لیا دینِ اسلام میں امرا ہے یا نہیں اگر ہے تو جاؤں گا نہیں تو نہیں جاؤں گا آپ کی تعلیم ہے میری طرف سے کوئی ایک نقطے کی کرمی پیشی نہیں ہوا کہ امرا ہمارے دین کے شاعر میں سے ضرور جاؤ روانہ ہو گیا نبی اسلام سے طریقہ سمجھ کر روانہ ہو گیا اور سماما بن نسال وہ صحابی جو اہل مکہ کو گندم سپلائی کرتا تھا گندم کا تاجر تھا یوں سمجھو کہ مکہ کے لیے گندم کی ایجنسی سماما کے پاس تھی مکہ داخل ہو رہے اہل مکہ کو سماما کے مسلمان ہونے کی اطلاع مل چکی تھی سارے ایک جگہ جمع ہو گئے جو سماما وہاں سے گزرا مکہ میں داخل ہوا تو سارے مکہ کے مشرقین چیخ اٹھے سباما سب سماما سماما افسوس تم بے دین ہو گئے اور سابی ہو گئے تم سابی ہو گئے بے دین ہو گئے سماما نے کیا جواب دیا ماں سب سابی نہیں ہوا بے دین نہیں ہوا گنا کی نتبعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن میں نے تو اللہ کے سچے رسول کی اتباع اور غلامی قبول کر لی طیب اللہ کے سچے رسول کا متبادل نہیں بے دین نہیں ہوا اللہ کے سچے رسول کی غلامی قبول کی اگلی بات سنواما کا منحج دیکھو اسلام قبول کیا ہے چند دن ہی گزرے دو دن زیادہ سے زیادہ تین دن اور اس کا منحج دیکھو آپ گندم بھیجتا ہوں میری تجارت ہے واللہ تمہارے پاس میری طرف سے آج کے بعد گندم کا ایک دانا بھی نہیں آئے گا جب تک اللہ کے پیارے پہ اجازت نہ دے, دے دے میں نہیں جانتا مشرقین سے کفار سے تجارت کرنا حلال ہے یا حرام ہے واپس لو جاؤں گا اللہ کے پیغمبر سے پوچھوں گا کہ مشرقین سے تجارت حلال ہے یا حرام ہے اگر آپ نے حلال قرار دی تو گندم آئے گی اگر آپ نے حرام کہہ دیا تو ایک دانا بھی آئے گا تجارت بھاڑ میں جائے طیب ولا يقبل اکمل اللہ تو یہ ہر چیز میں معیشت ہو سیاست ہو اخلاقیات ہو اعمال ہو عقیدہ ہو اخبار و اذکار ہو ہر چیز میں طیب تو اگر کسی کے دل میں غلط فہمی ہے کہ میں بڑا اہم ہوں میرا مذہب بڑا اہم ہے میرے بزرگ بڑے اہم ہیں ہے کوئی بات اگر شریعت سے ثابت نہ بھی ہو تو کوئی پرواہ نہیں بس تلب اچھی ہونی چاہیے نہیں دونوں چیزیں تلن کی مثال بھی سن لو صحیح بخاری میں یہ بات ہے موجود بکرا عید نبی علیہ السلام عیدگاہ کی طرف جا رہے راستے میں ایک صحابی کا گھر جس کے گھر سے ناری سے بہتا ہوا خون آ رہا آپ ٹھہر گئے یہ خون کیسے ہے پتا چلا یہ گھر ابو بردا بن نیار کا ہے بلایا گیا پوچھا یہ خون کیسے تو اس نے کہا میں نے اپنی قربانی ضمع کر لی کیوں کر لی نماز سے قبل اب اس کی طلب سنو جی ہاں آج کا دن کھانے پینے کا دن ہے اور میرے سارے پڑوسی انہیں گوش نصیب نہیں ہوتا تو میرے دل کی تمنا اور خواہش ہے کہ آج انہیں گوشت کے لیے انتظار نہ کرنا پڑے جانور میں نے ضبع کر دیا عید کی نماز کے لیے جاؤں گا اور گوشت جو ہے اس کے حصے بن جائیں گے جب پک جائے گا اور میں ان سب کو بلا کر انہیں کھلاؤں گا اور یہ میری خوشی یہ میری اور میری طلب ہے کتنی طلب کسی کو کھلانا بھوکوں کو کھلانا وہ بھی اس دور میں جب پیٹوں پر پتھر باندھے جاتے تھے بھوکوں کو کھلانا اور بھوکے بھی کون اللہ کے پیارے پیغمبر کے صاحبی کھلانے کا معاملہ تو ایسا ہے کہ خاحشہ عورت نے بد کردار عورت نے سے کتے کو پانی پلا دیا کتے کو اللہ تو اس کا امل قبول کر لی اور اس عورت کو اس کے گناہ معاف کر دی اور آئندہ زندگی بھر اس کو تتو اور نیکی کے من پر تعین کر دی عمل کیا تھا ایک پیاسے کتے کو پانی پلا اور خود وہ خواہش ہے یا کھلانے والا بھی صحابی اور کھانے والے بھی صحابی اس سے نیک طلب بھی ہو سکتی ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تل کا شاخ اللہ ابو گردا تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی طلب کافی نہیں ہے جب تک عمل میری سنت اور میرے طریقے کے مطابق نہ ہو تمہاری طلب نیک ہے لیکن عمل خلاف سنت بڑا بر اللہ تو یہ صرف طیب قبور کرے گا جاؤ اپنے ہر عمل کا جائزہ لو یہ پیارے امبر کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں صرف تیم قرور فرمات آگے رسول اللہ سب نے جو آخری جملے ایک مثال دی ایک شخص کا ذکر کر کے مت یقول اللہ اللہ یہ جملہ فرانے کے بعد کہ اللہ تعالی صرف طیب ہی قبول کرتا ہے ایک شخص کا ذکر کیا ایک شخص کا سفر جو لمبا سفر اختیار کرتا ہے طویل سفر اشاخ اکبر اور اس کا سر پاؤں بلکہ پورا جسم اور لباس خاکا لود ہے گرد و غبار سے اٹے پڑے یہ مدو یہ اس کو اپنے لباس کی ہوش نہیں بلکہ ہاتھوں کو یوں پھیلائے ہوئے ہے اور دعا کر رہے ہیں یارب یارب کہہ رہے یا یا یا رب رب دعائیں مانگے ہر دعا پر جواب ملتا ہے یہ بندہ دعائیں مانگ رہا اس کا کھانا حرام کا پینا پہننا غذا خوراک سب حرام کی تھی فنائی سجاو نظارے اس کی دعا کہاں قبول ہوگی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی تو کس کی ہوگی قبول یہ کہ دعا کے اسباب یہاں بہت سے جگہ مسلم اس کا مسافر ہو مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے اور سفر لمبا سفر سفر جس قدر طویل ہوگا اس قدر دعائیں زیادہ قبول ہوگا ایک شخص سفر کرتا ہے ایک گوٹ سے دوسرے گوٹ تو گھر قریب اتنا محسوس نہیں ہوتا لیکن سمندر پار چلا جائے تو اس کو گھر کی یاد زیادہ آتی ہے وطن سے دور ہے آلو عیال سے دور ہے کئی اندیشے بھی ہوں گے کئی سطمے بھی ہو سکتے ہیں تو جو لمبا سفر کرنے والا مسافر ہو اس کی دعا زیادہ قبول ہوتی اور یہ شخص مسافر بھی ہے اور طویل سفر کیا ہوا اور پھر اس کا سر پاؤں خواہ کا ہے کسم خواہ کا لوت ہے لو نبی اسلام کی حدیث رب پر آشر مرئی مدب لوگ اکثر میں اللہ کے لیے ابھر کہ بہت سے لوگ خاک آلود ہوتے ہیں ان کے ہاتھ پاؤں سر پر گرد و غبار کی تہ جمی ہوتی کپڑوں میں پیمنٹ لگے ہوتے پرانے کپڑے مدبو بل کسی بھائی سے ملنا جائے ملنے جائے وہ دوا کھول کے دیکھتے ہیں کون ہے اسے دیکھ کر دروازہ بند کر دیتے اسے وہ ملنا نہیں چاہتا یہ اس کی ظاہری حیثیت لیکن لوگ اکثر لا برا اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پر کبھی قسم کھا لے اللہ کی قسم یہ ہو کر رہے گا وہ ہو کر رہتا ہے اللہ اس کی دعا بھی قبول کرتا ہے اور اس کی قسم کی لاٹ بھی رکھتا ہے اور یہ اس کی ہے دعائیں مانگ رہے ہیں اور سر پاؤں کھا کا لوگ ہے کپڑے کھا کا کپڑوں کی،, کی ہوش نہیں ساری توجہ کی طرف راتوں کو پھیلانا یہ بھی تو اسلب میں سے نبی اسلام کی حدیث ہے کہ ان اللہ يستحی ان علیہ علیہ ان سفرا جو بندہ اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے اللہ کی طرف تو اللہ تعالیٰ کو ان ہاتھوں کو خالی لوٹانے میں شرم آتی یہ بھی تو قبولیت ہے دعا کے اس بار میں سے پھر اس کا یا یا رب رب یار یہ بھی تو قبولیت ہے دعا کے اس باب میں سے اللہ تعالی کو اس کے رب ہونے کے واسطے دے توحید ربوبیت اس کے دربار میں پیش کر رہا ہے توحید ربوبیت کے واسطے دے سورہ عمران کی آخری آیتوں میں ربانہ رب کی تکرار ربانہ ربانہ رب اس تکرار سے بھی نے استعمال کیا ہے کہ جس دعا میں بندہ بار بار رب کہے, رب کہے یا رکھتے کہے اللہ تعالیٰ کو اس کے رب ہونے کے واسطے پیش کرے وہ دعا جلدی قبول ہوتی کتنے سواب اکٹھے ہو گئے مگر دعا قبول نہیں ہو رہی کیوں نہیں ہو رہی طیب تو مقلیت کی احساس اور حدیث کے جملوں سے یہ اندازہ ہو رہا ہے یہ سفر حج ہے یہ دعائیں میدان عرفات کی کیونکہ لمبا سفر یہ اشارہ حج کے سفر کی طرف ہے دنیا میں سب سے لمبا سفر حج کا ہوتا ہے لوگ دور دراز سے آتے ہیں کوئی شخص دنیا کے مرل کونے میں ہو غریب فقیر کیوں نہ ہو اس کی یہ خواہش اور طرف ہوتی ہے اللہ اپنا گھر دکھا دے اس لیے آتے ہیں دور دراز سے لمبا سفر یہ حج کا سفر اور سر اور پاؤں اور یہ جسم خاکا لود کہاں ہوتے ہیں میدانِ عرفات ننگے سر میدانِ عرفات میں اور میدانِ عرفات کی دعائیں قبول ہوتے ہیں رسول عسن کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے عرفات کے کا میدان یوم سب سے زیادہ گدرو کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور ایک میں فرمایا اللہ تعالی فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ میں نے سارے اہل موقف کو اہل عرفہ کو معاف کر دیا بشرط یہ کہ کوئی رکاوٹ نہ ہو کوئی مانع نہ ہو یہاں مانع موجود دعائیں ہو رہی طویل سفر ہے عرفہ کا میدان ہے قبولیت کا محرم ہے مگر دعا قبول نہیں ہو رہی رزو طیب نہیں یہاں ہر چیز میں طیب بننے کی کوشش اپنی ذات میں طیب اپنی افعال میں اخلاق میں سیاسیت میں معیشت میں عمل میں عبادت میں ہر چیز میں طیب اور طیب ہونے کی بنیادی دو رہتے ہیں ایک یہ کہ وہ ہر عمل ہر حرکت اللہ کی رضا کے لیے ہو دوسرا یہ کہ ہر عمل ہر حرکت ہر عقیدہ مطابق ہو امام الانبیاء محمد رسول کی سرت حدیث پوری ہو, ہو گئی بھی. نصیحت کا مجھے کہا گیا تھا اپنی مساط کے بتدر میں نے ایک نصیحت آپ کے سامنے پیش کر دی حدیث کا ایک ایک جملہ نصیحت اب اس کو آپ سمجھیں اختیار کریں اپنے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور ایک طیب انسان بننے کی کوشش کریں اپنے آپ کو باور کرائیں کہ اللہ طیب ہے اور صرف طیب شخص کی طیب نیکی ہی قبول کرے گی جب وہ طیب ہے تو خدیش چیز قبول نہیں کرے گی خدیش انسان کا عمل قبول نہیں کرے تو طیب رہو طیب بنو طیب کماؤ طیب کرو طیب عقیدہ بناؤ تاکہ عید اللہ تابل ہو اور کوئی چیز اگر طیب کے پیمانے سے ہٹ گئی تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی اور طیب کے یہ دو پیمانے ہیں ایک یہ کہ اندہ، اپنی ذات میں اپنے عمل میں اپنی نیت کے ساتھ اللہ کے لیے مخلص ہو نہ کہ ریاکار اور دوسرا یہ کہ اس کا ہر عمل مطابق ہو اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کے نہ کہ برادری کے نہ کہ قوم کے نہ کہ کسی پیر و مرشد کے نہ کہ کسی وڈیرے کے نہ کہ کسی امام کے بلکہ مطابق ہو کتاب و سنت کے اور محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کی آمد قبول فرمائے آپ کی حاضری قبول فرمائے جن ساتھیوں نے اس پروگرام کے انعقاد نے حصہ لیا بڑا منظم پروگرام مجھے ایک کانفرنس کا سما نظر آ رہا ہے آپ نے محنت کی اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ کے اٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ ایک ایک قدم کو برکتوں سے بھر دے آپ کے خرچ کیے ہوئے ایک ایک پیسے کو برکتوں سے بھر دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو طیب بننے کی اور طیب کھانے کمانے اور کرنے اور اپنانے کی توفیق ادا فرما دے تاکم عند اللہ قابل قبول بن جائے اور اس کے ہاں پذیرائی کے مستحق بن جائے اقول قولی هذا وَاسْتَفْرُ اللَّهِ لِي مَلَكُمْ وَآخُلُ دَوَانًا الحمدللہ